وأولى الناس بالإمامة عليه السلطان إن حضر فإن لم يحضر فيستحب تقديم إمام الحي ثم الولي فإن صلى عليه غير الولي والسلطان أعاد الولي وإن صلى عليه الولي لم يجوز أن يصلي أحد بعده گزشتہ سبق میں کو غسل دینے اور اس کو کفن دینے کے مسائل ذکر ہو گئے تھے آج نماز جنازہ کے مسائل ذکر ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتلائیں گے کہ نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حق کس ہے تو صاحب قدوری بتلا رہے ہیں کہ نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ بادشاہ وقت ہے بادشاہ وقت یاد رکھنا اگر بادشاہ نہ ہو تو پھر اس کا جو نائب ہوگا یعنی اس شہر کا حکمران جو ہے حاکم ہے وہ بھائی اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر اس کا جو نائب ہے یعنی قاضی شہر وہ زیادہ حقدار ہے اگر قاضی بھی نہ ہو تو پھر اس صورت کے اندر قاضی کا جو نائب ہے وہ ہوگا بھائی اور پھر یاد رکھنا اس کے بعد وہی اگر بادشاہ بادشاہ کے نائبین نہ ہو تو جو محلے کی مسجد کا امام ہے وہ زیادہ حقدار ہے وہ زیادہ حقدار ہے اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر جو اس کا ولی ہے مولانا اس کے خاندان کا میں جو اس کا قریبی رشتہ دار ہے باپ ہے یا بیٹا ہے وہ زیادہ حقدار ہے وہی کیا کرے گا وہ نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار ہے تو کہتے ہیں وہ اولا ناصب امامتی علیہ اور لوگوں میں سب سے اولا جو ہے اس پر امامت کے لیے اس پر امامت کے لیے اب الفان وہ کون ہے بادشاہ ہے بادشاہ ہے وقفی ان حرا اگر وہ حاضر ہو تو وہ سب سے زیادہ حقدار ہے بھائی پس اگر وہ حاضر نہ ہو اور میں نے بتلایا اس کے نائبوں میں سے بھی کوئی حاضر نہ ہو فی استحب و تقدیم و امام تو مستحب ہے کس کو مقدم کرنا امام الحائی کو بھائی جو محلے کا محلے کی مسجد کا جو امام ہے جس کا اصف سلطان پر کر لیں بھائی خبر معذوق نکالے سم الولہ امامتی پھر ولی جو ہے وہ لوگوں میں سے امامت کے زیادہ لائق حقدار ہے یا اس کے نائبین حقدار ہیں سم الولی پھر کون حقدار ہے ولی حقدار ہے انف اللہ علیہ غیر الولی پس اگر اس پر نماز پڑی ولی کے علاوہ نے و ولی اور بادشاہ کے علاوہ کسی اور نے اس پر نماز پڑھی امامت کروا دی اعاد الولی تو ولی کیا کر سکتا ہے تو اعادہ کروائے گا ولی بائی و انص اللہ علیہ ولیو لم یجز اہدم بادہ اور اگر اس پر ولی نے اور اگر اس پر ولی نے نماز جنازہ پڑھ ہی تو جائز نہیں ہے کہ اس پر نماز جنازہ پڑھے کوئی ایک بھی اس کے بعد بئی جب ولی نے پڑھ دی تو پھر بادشاہ وقت بھی نہیں بھائی دوبارہ پڑھا سکتا ایک دفعہ ہوگی نماز جنازہ فعن دفینا ولہم یو صلی اعلیٰ قبر ہی الا صلاسیام بس اگر اس کو دفن کر دیا گیا بھائی کیا, کیا گیا دفن کر دیا گیا بھائی بھئی کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا ہی نہیں تھا بھائی تو کہتے ہیں اس صورت کے اندر اس کی قبر پر ہی نماز جنازہ پڑھ دی جائے گی بعد میں لیکن کب تک پڑھی جائے گی صاحب قدوری فرما رہے ہیں تین دن تک بھائی تین دن کے اندر اندر پڑھ لے کوئی اس کی قبر پر بھائی دیگر باعلما نے صاحب ہدایا وغیرہ فرماتے ہیں کہ جب تک اس کی لاش پھول پھٹی نہ ہو جب تک اس وقت تک کیا, کیا جائے اس کی خبر پر اس کی نماز جنازہ پڑھ دی جائے بھائی اور وہ کتنی مدت میں پھولے گی پھٹے گی کہتے ہیں بھائی یہ علاقوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے جتنا ٹھنڈا علاقہ ہوگا اتنی زیادہ مدت تک جسم اس کا محفوظ رہے گا اور جتنا گرم ہوگا اتنی جلدی لاش پھول جائے گی پھٹ جائے گی تو تائین نہیں ہو سکتی اس کی علاقے کے اعتبار ہوگا تو کہتے ہیں فَإِن دُو فِينا وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ پس اگر دفن کر دیا گیا اور اس پر نماز نہ پڑی گئی تو نماز پڑی جائے گی اس کی قبر پر تین دن تک وَلَا يُصَلَّ بَعْدَ ذَلِكَ اور اس کے بعد نہیں پڑی جائے گی وَيَقُومُ الْمُصَلِّ بِحِيضَاءِ صَدْرِ الْمَيِّتِ اور نماز پڑھنے والا کھڑا ہوگا صدر المیت میت کے سینے کے مقابلے میں میت کے سینے کے بالمقابل کھڑا ہوگا بھائی نماز جنازہ پڑھنے والا اور اگر لوگ زیادہ ہیں جماعت ہو رہی ہے بھائی پھر امام کہاں پر کھڑا ہو جائے میت کے سینے کے برابر میں مقابلے میں مقابلے میں سورج سب کو سمجھ میں آگے بھائی اور یاد رکھنا نماز جنازہ میں یہ نیت کر یہ نماز جنازہ دراصل دعا ہے میت کے لیے اس کی مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھائی تو یہ نیت کرے کہ میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا اور میت کی کے لیے کے لیے بطور دعا کے بھائی میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور میت کے دعا کے لیے بھائی اور ایک اہم ترین بات یاد رکھنا نماز جنازہ کے اندر دو فرض ہیں بھائی ایک قیام فرض ہے اور ایک وہ تقبیرات چار تقبیرات ہیں وہ فرض ہیں بھائی ایک تقبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور پھر ہاتھ باندھ لیے یہ تکبیر فرض تھی پھر اس کے بعد دوسری تکبیر کہے گا پھر تیسری پھر چوتھی کہہ کر اس کے بعد سلام پھیرتے ہیں تو یہ چاروں تکبیرات فرض ہیں بھائی یہ کیا ہیں فرض تو قیام بھی فرض اور تک چار تکبیرات یہ چار تکبیرات چار رقص کے قائم مقام ہیں ہر تکبیر کس کے قائم مقام ہے ایک رخص کے بھائی تو یہ چاروں تکبیرات فرض ہیں یاد رکھنا اور یہ جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں نماز جنازہ میں یہ مصنون ہیں سنت ہیں اور آپ نے پڑھا فرض رہ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی اور کوئی مصنون عمل رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے اور یہ اکثر لوگوں کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے بھائی وہ دعائیں تو پڑھتے ہیں وہ تکبیر اکثر نہیں پڑھتے بھائی فرض رہ گیا تو نماز جنازہ ہی نہیں ہوئی بھائی تو لہذا خیال رکھنا بھائی اور یہ لوگوں کو بھی مسئلہ بتلاتے رہنا بھائی کسی کو ان میں سے ایک بھی دعا نہیں آتی بس آئے آ نیت کر کے کھڑا ہو جائے اور وہ چاروں تکبیرات ساتھ کہے بھائی امام کہے امام انچی آواز سے کہتا ہے یا آہستہ آواز سے کہے چاروں تکبیرات کہے اور پھر سلام کھیل دے نماز جنازہ اس کی ہو گئی مسئلہ سمجھ میں آیا وہ دعائیں وغیرہ کیا ہیں سنت ہیں بالکل خاموش کھڑا رہے نہیں آتی تو تو پھر بھی نماز جنازہ ہو جائے گی بھائی وقف اللہ اور نماز جنازہ یہ ہے کہ تقبیر حسن کے تقبیر کہا اللہ, اللہ, اللہ کے حمد بیان کرے اس کے بعد بھائی کیا طریقہ نماز جنازہ کا اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے پھر کیا پڑھیں گے ثنا پڑھیں گے وہی وہ نماز میں جو ہم پڑھتے ہیں سخان صلاح بخوبارہ قسم کا تعالیٰ غیر ہاں ایک لفظ بڑھا دے ایک لفظ بڑھا دے بھائی سبان صلاح مبہ تبارہ کسم کا و تعالیٰ جدو کا ول ثنا ثنا اللہ غیر ہاں لیکن ویسے وہ نماز والا پڑھ لے پھر بھی ٹھیک ہے بھائی پھر بھی ٹھیک ہے دی. اس کے بعد پھر تکبیر کہے گا بھائی اللہ اکبر اس کے بعد درود پڑھے بھائی اور افضل یہ ہے کہ وہ درود ابراہیمی پڑھے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہے تیسری تکبیر اور اس کے بعد پھر وہ دعا پڑھے وہ دعا پڑھے گا بھائی اگر بالغ مرد یا عورت ہے تو پھر وہ ایک ہی دعا پڑھی جاتی ہے مشہور ہے دعائیں کئی آتی ہیں حدیث میں جو بھی دعا پڑھ لے ٹھیک ہے بھائی لیکن مشہور کون ہے اللہ عمرہ و میدینہ و شاہدینہ و طویرینہ و کبیرینا اللَّهُمَّ مَنْ و مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ ایمان یہ دعا پڑھ لے چاہے مرد ہو مرد کا جنازہ ہو چاہے عورت اور اگر بچے کا ہے نہ بالغ بچہ ہے یا بچی ہے تو لڑکے کے لیے یہ دعا پڑھیں گے بھائی کیا دعا ہے اللہم اللہ لنا بولانا پڑتا ہوں جال بولانا ذکر جال بولانا شاہ اور اگر لڑتی ہے نابالغ تو اس صورت میں ضمیریں جو آئیں وہ منت کی لانی ہیں اور آخر میں جو دو سیغے آئے تھے مذکر کے ان کی جگہ موانت کے سیغے لے آئیں جیسے کیا وہاں پڑھا تھا اللہم اجعل ہو اگر لڑکی ہیں نبالک تو کیا پڑھیں گے اللہم اجعل اللہم اجعل ہا لنا فرطا واجعل ہا لنا اجرا وزخرا واجعل ہا لنا شافعتا ومشفعا سمجھ میں آئی بھائی تو یہ دعا پڑھے پھر اس کے بعد تکبیر کہے اور پھر سلام پھیر دے سلام اور عام نمازوں میں چونکہ ان کی قضا ہوتی ہے تو اگر جماعت نکلنے بھی لگے پھر بھی تیمن کی اجازت نہیں ہوتی بلکہ کیا کرنا پڑتا ہے بزود. لیکن نماز جنازہ کی چونکہ قضا نہیں ہے آپ پہنچے دیکھا کہ جنازہ بالکل تیار ہے نماز شروع ہونے لگی ہے اب اگر میں گیا تو ابھی آدھا ارو بھی نہیں کیا ہوگا پہلی نماز جنازہ بھی ہو چکی ہوگی جب تک بھائی تو لہذا وہیں پر تیمم کر کے اس میں شریک ہو جائیں بھائی تیم کر کے شریک تیمم کر سکتے ہیں بھائی اور یہ بھی یاد رکھیے بھائی کہ نماز جنازہ کے اندر تین صفحے بنانا مستحب ہیں علماء لکھتے ہیں اگر سات آدمی ہو صرف پھر بھی تین سفے بنا لیں سب سے آگے امام ہو جائے امام کے پیچھے پہلی سف میں تین آدمی ہو جائے اس کے پیچھے دو آدمی ہو جائے دوسری سف میں اور ان کے پیچھے تیسری سف میں ایک آدمی ہو جائے بھائی سورج سمجھ میں آ بھائی اور اگر لوگ زیادہ ہیں تو پھر سفے ہونی چاہیے تاخ تعداد میں پانچ سات نو گیارہ اور اگر کسی بھائی کوئی دفت درمیان میں پہنچا بھائی نماز جنازہ شروع ہو چکی پھر کیا کریں تو یاد رکھیے آتے سات ہی فوراً اللہ اکبر کیا کرنا شریفوں بلکہ انتظار کریں اگلی تقبیر کا جیسے امام اگلی تقبیر کہتا ہے یہ بھی اللہ اکبر کہہ کر اس کے ساتھ شامل ہو جائے شامل ہو جائے تو اب اس کی کچھ رکتیں رہ چکی ہیں بھائی وہ اس تقبیر کے قائم مقام تھی رقا کچھ رکتیں رہ چکی ہیں لہذا جب امام سلام پھیرتا ہے تو اس وقت یہ کیا کر لے وہ تقبیر کیا کر کے سلام پھیر دے سورہ سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی سلام پھیر اور یاد رکھو دفن سے پہلے تک میت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا درست نہیں ہے بھائی دفن کے بعد وہیں قبر پر ہاتھ اٹھا کر کیا کر سکتے ہیں دعا, دعا وہاں دعا کرنی چاہیے بلکہ مستحب ہے مستحب ہے دیکھیے اب کتاب پر بھائی و فلابر تقبرحمد اللہ تعالی بہا اور نماز یہ ہے کہ تکبیر کہے اور اللہ کی حمد بیان کرے اس کے بعد سم قبیر تقبیر پھر اس کے بعد تکبیر کہے ویو فلی علنبی علیہ السلام اور درود پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سوم کبر تقبیر ولیل میتی ولیل مسلم پھر تیسری تکبیر کہے اور دعا کرے اس میں اپنے لیے اور میت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے وہ دعا بھائی جو بتلائی میں نے وہ اپنے لیے میت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعا ہے سوم کبر تقبیر دیکھا اس میں دعا کرے اپنے لیے پھر اور میت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعا کا طریقہ بھی بتلا دیا جب بھی دعا کرے انسان پہلے اپنے لیے کرنی چاہیے اس کے بعد دوسروں کے لیے اور پھر تمام مسلمانوں کے لیے کرنی چاہیے بھائی سو میو کا پیرو تقبیر پھر اس کے بعد چوتھی تکبیر کہے وہی سلم سلام پھیر دے سلام پھیر دے گا ولا عرفا اللہ سے تقبیر اور ہاتھ نہیں اٹھائے گا مگر پہلی ہی تکبیر میں جب تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھائے گا باقی تکبیروں میں ہاتھ نہیں اٹھانے بھائی ولاف لہتن فی مسجد جماعت اور نماز جنازہ نہ پڑھی جائے میت پر جماعت کی مسجد میں بھائی جہاں جماعت ہوتی ہے اس مسجد میں نماز جنازہ نہیں پڑی جائے گی بھائی اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نماز جنازہ مسجد سے عموماً باہر ہوتی ہے باہر ہوتی ہے یا مسجد مسجد کے اگلے حصے میں کیا کیا جاتا ہے باہر کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے یا کچھ حصہ باہر آگے بنا دیا جاتا ہے کمرہ سا اس میں لا کر جنازہ رکھتے ہیں امام مسجد کے اندر نمازی ہیں وہی نماز پڑھی میت سامنے پڑی ہوئی ہے تو مسجد میں نہیں بھائی مسجد میں مکرو ہے بھائی مسجد فَإِذَا حَمَلُوهُ عَلَى پس جب اس کو اٹھا لیں اس کی چار پائی پر جنازے کو میت کو اٹھا لیا چارپائی پر آخاز بکوا امی تو پکڑیں اس کو اس کے چاروں پایوں سے چارپائی کے چار پاوں کو کیا کر لیں خود سے پکڑے ہی مسرے اور چلیں اس کے ساتھ تیزی سے تیزی سے سے جلدی جلدی قبر تک لے کر جانا چاہیے بھئی دو نلخب ابھی بغیر دوڑے دوڑنا نہیں بھئی کہ وہ میت کیا ہو ہلنے لگے یہ نہیں بھئی دوڑے نہ بھئی جلدی جلدی ہو لیکن ہو کہ میت میں حرکت وغیرہ نہ ہو زیادہ بھئی فید بل قبری ہی قبلا جب قبرستان پہنچ جائے یاد رکھو بھائی قبرستان جب پہنچ گئے تو لوگوں کو میت کے جنازے کے نیچے رکھنے سے پہلے تک بیٹھنا درست نہیں ہے بھائی مکرو ہے مکرو بھائی ہاں کوئی عذر وغیرہ پھر جائز ہے فیز آباغ علا قبر ہی جب پہنچ جائے اس کی قبر تک تو مکرو ہے لوگوں کے لیے کہ وہ بیٹھے قبر اس کے رکھے جانے کے لوگوں کی گردنوں سے اس جناز کی چارپائی کے رکھے جانے سے پہلے وی فرق قبر اور قبر کو کھودا جائے قبر کو کھودا جائے وی الحدو اچھا بھائی نماز جنازہ کے ایک دو باتیں اور بھائی یہ بھی یاد رکھنا کس کی نماز جنازہ پڑی جائے گی کس کی نہیں پڑی جائے گی بھائی یاد رکھو نماز جنازہ کے لیے مسلمان ہونا میت کا مسلمان ہونا ضروری ہے لہذا مرتز اور کافر کی نماز جنازہ نہیں ہوگی اسی طرح یاد رکھو وہ باقی جو بادشاہ ہے اسلاح کے خلاف لڑتے ہوئے مارا جائے اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑی جائے گی اور وہ ڈاکو جو ڈاک ڈالتے ہوئے مارا جائے اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑی جائے کہ اس کی جائز ہی نہیں ہے نماز جنازہ پڑھنا لیکن یہ کس وقت ہے جب اسی ڈاکہ ڈالتے ہوئے مارا جائے اگر اس وقت نہیں مارا گیا بعد میں کسی وقت مارا گیا اس کو پھر پڑھیں گے بھائی اور وہ باغی اسی وقت مارا جائے جب وہ لڑ رہا تھا تو اب اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے لیکن اگر بعد میں مار, لڑائی میں نہیں مارا گیا بعد میں کسی وقت اس کو مارا گیا تو پھر کیا کریں گے نماز جنازہ پڑھیں گے نماز جنازہ پڑیں گے اور یہ جو خودکشی کرنے والا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی مسلمان کوئی کتنا ہی گناہگار وغیرہ کیوں نہ ہو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی بھائی ہاں یہ ڈاکو اور باغی یہ اگر لڑائی میں مارے جائیں پھر ان کی بھی نہیں پڑھی جائے گی اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ میں سے کسی کو قتل کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑی جائے گی بھئی. اس نے عظیم جرم کیا قتل کیا ایک تو اور قتل بھی کس کو کیا اپنے والدین میں سے کسی ایک کو تو لہذا اس میں قتل کیا گیا اس کو تو اب اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑی جائے گی تو کہتے ہیں وہی قبر اور قبر کو کھودا جائے گا قبر کھودے مولانا یاد رکھیے قبر کم از کم نس قد جتنی گہری ہو اور زیادہ سے زیادہ قد قد سے کم ہونی چاہیے اور نصف قد سے زیادہ گہری کھونی چاہیے وی الحدو اور لہد بنائی جائے بھائی لہد بھائی یاد رکھو قبریں دو قسم پر ہیں ایک صندوقی قبر کہلاتی ہے ایک بغلی قبر کہلاتی ہے بھائی صندوقی قبر بھائی وہ سیدھا گڑا کھو دیا بھائی سیدھی قبر ہے یہ کیا کہلاتی ہے سندوق سندوق اندر سے بالکل سیدھا ہوتا ہے اسی طرح یہ قبر بھی سیدھی ہے بھائی اور ایک بغلی قبر کہلاتی ہے وہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ جب قبر کھود لی مثلاً کتنی کتنے پانچ فٹ تک بھائی تقریباً قبر کھود لی بھائی پانچ فٹ تک پھر اس کی نچلے حصے میں قبلے کی طرف جو قبر کی دیوار ہے بھائی دونوں طرف ایک دیوار ہو گئی نا قبر کی دیوار جو جانبین ہیں تو جو قبلے والی جانب ہے اس طرف کو پھر اس دیوار میں گڑھا آگے کھوتے ہیں بھائی گڑھا کھوتے ہیں اور میت کو پھر اس کے اندر رکھتے ہیں بھائی سورج سمجھ میں آ سب کو قبلے کی طرف جو قبر کی جانب ہے وہ جو دیوار کی ایک طرف آ گئی کھدائی کے بعد اس کے نیچے بالکل جڑ کے قریب کیا کیا جاتا ہے قبلے کی طرف اس دیوار کو کھوتے ہیں بھائی تو قبلے کی طرف کیا کیا اس میں ایک تاخ بنا دیا جس کے اندر ہم نے کس کو لٹانا ہے میت کو لٹانا ہے تو پھر یہ لحد کہلاتی ہے بغلی قبر بھائی بغلی قبر تو میت کو پھر اس کے اندر رکھتے ہیں اور یہیں پر پھر یہ ساتھ بھائی اینٹیں وغیرہ رکھیں اس کو بند کر دیا پھر باقی جو سیدھا گڑا تھا وہ اسی طرح خالی ہے میت کو تو ہم نے کیا کیا ایک جالب میں بھائی کھود کر وہاں رکھ دیا تو گڑا تو سارا خالی ہے تو وہاں پر وہ, دی, وہ چیزیں رکھ دی وہ بند کر دیا بھائی اور پھر اس سارے گڑے کو کس سے بھر دیا مٹی سے بھر دیا بھائی مٹی سے سورت سب کو سمجھ میں آ یہ لحد کہلاتی ہے جی ہاں یہ بہتر ہے بغلی قبر بہتر ہے یہ بنانی چاہیے لیکن بعض جگہ یہ نہیں بنا سکتے کیونکہ زمین نرم ہوتی ہے اب ہم سائیڈ پہ کھدائی کرتے ہیں تو اوپر سے وہ بیٹھ جاتی ہے بھائی مٹی تو جہاں پر ایسا ممکن ہو زمین سخت ہو وہاں بغلی قبر بنانی چاہیے اور اگر زمین نرم ہے کہ ہم سائیڈ پہ کھدائی کرتے ہیں تو اوپر سے وہ بیٹھ جاتی ہے زمین بھائی تو وہاں پھر یہ سیدھی خبر ہی ٹھیک ہے بھائی وہودخل الْمَيِّتُ مَيِّت تو بھی پڑھ سکتے ہیں میت بھی پڑھ سکتے ہیں بھائی ٹھیک ہے بھائی دونوں طرح درست ہے الْمَيِّتُ مِمَّا الم تما اور داخل کیا جائے گا میت کو اس جانب سے جو قبلے کی طرف ہے بھائی دیکھو قبر کی کھدائی کی قبر کی کھدائی تو قبلہ یہاں سے ہے مغرب کی طرف تو جو قبر ہم کھو دیں گے وہ شمالن جنوباً ہونی چاہیے لمبائی میں شمالن جنوب بن گئی تاکہ میت کو جب ہم اس میں لٹائیں تو میت کو تھوڑا سا پہلو کے بل کر کے اس کا رخ کس طرف ہم کر دیں گے قبلے کی طرف کر دیں گے تو لہذا اب میت کو قبر میں اتارنا ہے کہتے ہیں قبلے کی طرف سے اتارو قبلے کی طرف کو لے آؤ چار پائی پھر وہاں سے اس کو اٹھاؤ اور تاکہ جو اندر کھڑے ہیں وہ جب میت کو اندر رکھیں اندر اتاریں تو وہ قبلہ رخو کیا ہوں؟ قبلہ رخو بھائی اور میت کو قبر میں اتارنے والے رکھنے والے بسم اللہ ولا رسول اللہ بھائی یہ پڑھیں گے بھائی فیضا ضیافی بسم اللہ ملتی رسول اللہ پس جب اس کو رکھ دیں اس کی لحد کے اندر تو کہے وہ شخص جس نے اس کو رکھا اس وقت کہیں گے کیا کہیں گے قبلتی اور اس کو متوجہ کر دیں قبلہ کی طرف بھائی یعنی قبلہ رخ کر دیں کیا طریقہ ہے بھائی قبلہ رخ کیسے کریں بھائی میں یہ تو سیدھی پڑی ہے کہتے ہیں بھئی اس کو تھوڑا سا کیا کر دیں تھوڑا پہلو کے بل اس کو کروا دیں ایک جانب جو اس طرف کو ہے اس کو تھوڑا اٹھا دیں تو اس کا رخ کس طرف ہو جائے گا قبلے, قبلے, قبلے کی طرف ہو جائے گا بھائی سورج سمجھ میں آ گئی قبلے کی طرف متوجہ کر دیں دے وہی اور کیا کیا جائے یو حل العقد میں نے آپ کو بتلایا تھا کفن دینے کے بعد کفن کو کیا کیا جاتا ہے سر کی طرف بھی گرا لگا دیتے ہیں پاؤں کی طرف بھی گرا لگا دیتے ہیں اور کفن کھلنے کا خطرہ ہو تو درمیان سے بھی گرا لگا دیتے ہیں تو اب جب اس کو رکھ دیا میت کو قبر کے اندر تو ان گرو کو کھول دے بھائی کھول دے وَيُسَو عَلَى اللَّحْدِ اور برابر کر دی جائیں کچی اینٹیں لحد کے اوپر بھئی کون سی اینٹیں رکھ دی جائے بھئی وہاں پر کچی اینٹیں ہونی چاہیے ویو کرجر رو الخشب اور مکرو ہے بھئی آجر پکی اینٹ والخشب اور لکڑی بھئی یہ تختے بھئی لکڑی کے تختے موٹی مضبوط لکڑیاں رکھنا یہ مکرو ہے ولا اور کوئی حرج نہیں ہے کانوں کے اندر قصب کہتے ہیں کانے نرکل نرکل کانے جانتے ہیں نہیں بھائی جس سے وہ چک بنائی جاتی ہے بھائی قلم وغیرہ بھی بناتے ہیں جس سے کاتر کیا کرتے ہیں قلم بنا کر اسے کتاب کو تو وہ کانے جو ہیں ان کا کوئی حرج نہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں اور بھائی وہ لحد کو ہم نے کیا کرنا ہے بند کرنا ہے بھائی ڈال دی جائے مٹی اس کے اوپر بھائی مٹی ڈالی جائے بھائی اور ابتدا سر کی جانب سے کی جائے بھائی مٹی ڈالنے کی ابتدا سر کی طرف سے اور ہر شخص تین مرتبہ ہاتھ بھر کر قبر پر مٹی ڈال دے گئے قبر. قبر میں کبر میں مٹی ڈال دے گئی دونوں ہاتھوں سے مٹی اٹھا کر پھینکے ہر شخص تین دفعہ بھائی اور پہلی مرتبہ کہے مینہا مینہا مینہا فلق نا کم دوسری مرتبہ, دوسری مرتبہ اور تیسری مرتبہ وہ مینہا نخری جکم سارتن اخرا القبر سنام سنام کہتے ہیں کوہان کو اونٹ کا کوہان بھائی اونٹ کی پشت پر ایک بھائی ابھری حصہ ہوتا ہے جسے کوہان کہتے ہیں بھائی تو قبر کو بھی کوہان نما بنایا جائے بھائی کوہان نما یعنی اوپر سے گول سی ہو بھائی گول ہموار نہ ہو بھائی ہموار نہ ہو گولسی ہو گئی ہموار نہ بنائی جائے اور یہ بھی یاد رکھنا بھائی قبر ایک بالش زمین سے اونچی ہونی چاہیے بالش جانتے ہو بھائی ایک بالش یا اس سے تھوڑی سی زیادہ ہو جائے لیکن بہت زیادہ اونچی نہ ہو گئی اور دفن کر دینے کے بعد فورن اب واپس نہیں آ جانا چاہیے بلکہ وہیں قبر پر کچھ دیر ٹھہرنا چاہیے اس کے لیے دعائیں دعا وغیرہ کر لی جائے بھائی دفن کے بعد دعا کی جا سکتی ہے اب بھائی اس سے پہلے تو میں نے بتلایا بھائی دفن سے پہلے ہاتھ اٹھا کر میت کے لیے دعا کرنا درست نہیں بھائی ہاں دفن کر دیا اب وہیں پر کھڑے ہو کر دعا کی جائے تو دفن سے پہلے دعا درست نہیں ہے بھائی اسی طرح آج کل آپ دیکھتے ہیں بھائی جنازے کی نماز کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں نہیں بھائی یہ درست نہیں یہ بیدعوت ہے بیدعوت بھئی. علماء حق کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اور ان کے کروڑ درجات بلند فرمائے بھائی دین کی ایک ایک چیز کی حفاظت کی ہے آج تک انہوں نے دیکھیے چودہ سو سال سے زیادہ گزر چکے ہیں یہ دین بے ہی اسی صورت میں آج بھی آپ کے پاس موجود ہے جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا بھائی تو اس دین کے حفاظت کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں بھائی اور یہ علماء کو سبب بنایا اللہ تعالیٰ نے تو معمولی بھی کوئی تبدیلی کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں جانے قربان کر دیتے ہیں لیکن کسی قسم کی دین میں تبدیلی کی اجازت نہیں دیتے بھائی ورنہ ہر دور کے اندر آج بھی آپ دیکھتے ہیں بھائی قدرو مشتحدین جگہ جگہ پیدا ہوتے ہیں ایک کہتا ہے اس طرح ہونا چاہیے دوسرا کہتا ہے اس طرح مسئلہ اس طرح کرنا چاہیے بھائی ہر ایک اپنی عقل کے مطابق دین کو ڈھالنا چاہتا ہے لیکن یہ دراصل علماء حق ہی ہیں علماء اہل سنت والجماعت جماعت تو یہ ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں تو نماز جنازہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے بھائی یہ بدعت ہے بھائی یہ بدعت ہے بھائی اس دین میں ہم کسی قسم کی تبدیلی کی اجازت نہیں دیں گے جنازے کی نماز کے بعد جب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا ثبوت نہیں ہے تو آج بھی کوئی کرے گا تو ہم اسے بدت کہیں گے ناجائز کہیں گے بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو یہ نہ کہے تو دعا کر رہا ہے چلو جی نیک کام کر رہا ہے کرنے تو نہیں بھائی نیک کام بھی کر رہا ہے وہی وہ طریقہ ہونا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا بھائی اپنی طرف سے نیک کام بنانے کی کیا ضرورت ہے مجھے ایک کام کرنے تو اور نوافل پڑھ لے بھائی جتنے نوافل پڑھنے جتنے صدقات کرنے جتنی دوسروں کی مدد کرنی ہے یا عبادات وغیرہ ان چیزوں میں کسی قسم کی تبدیلی کی اجازت نہیں بھائی تو وہاں ٹھہر کر بھائی میت کو دفن کرنے کے بعد وہاں دعا وغیرہ کی جائے بھائی اس کے لیے دعا کی جائے قرآن وغیرہ پڑھا جائے بھائی قبر بنانے کے بعد اس پر پانی کا چھڑک دینا یہ بھی مستحب ہے پانی اوپر چھڑک استاحلہ یس استحلّا استحلال کا معنی ہوتا ہے آواز بلند کرنا آواز بلند کرنا بھائی آواز بلند کرنا مراد رونا ہے یہاں پر کیونکہ بچہ روتے ہوئے کیا کرتا ہے آواز بلند کرتا ہے بھائی تو یہاں سے یہ مسئلہ بتلا رہے ہیں بھائی ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد مر گیا تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑی جائے گی یا نہیں اسے غسل دیا جائے گا یا نہیں تو بتلا رہے ہیں بھائی جو پیدا ہوتے وقت زندہ تھا زندہ پیدا ہوا اور پھر مر گیا تو اس کا نام بھی رکھا جائے گا غسل بھی دیا جائے گا اور کفن بھی دیا جائے گا آ وہی کفن جو پڑھ چکے آپ تفصیل اور دفن کر دیا جائے گا تو یہ علامت ہے ہمارا نا یہ علامت ایک ذکر کر دی پیدائش کے بعد رونا یہ کس چیز کی علامت ہے زندہ ہونے کی بھائی تو علامت بھی پتہ چل جائے کہ یہ زندہ تھا اور ضروری نہیں بھائی اور بھی کوئی ایسی صورت جس کے پتہ لگ جائے کوئی ایسی علامت کہ یہ زندہ تھا پیدائش کے وقت اور بعد میں اس کا انتقال ہوا ہے تو اس کا یہی حکم ہے بھائی ہاں اگر پیدائش کے وقت ہی مردہ تھا پیدائش کے وقت ہی نام اس کا بھی رکھ دینا چاہیے بھائی نام اس کا بھی رکھ دینا چاہیے اور غسل دے کر کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے نماز جنازہ کی بھی ضرورت نہیں ہے بھائی تو کہتے ہیں وہ منی بادل ولادت سمیا وسلیہ اور جو رویا ولادت کے بعد سوم تو اس کا نام رکھا جائے گا وہ سیلا اور اسے غسل دیا جائے علیہ اس کا نام بھی رکھا جائے غسل بھی دیا جائے اور نماز نماز بھی پڑھی جائے اس پر وہ یعنی نماز جنازہ وہ لم اور اگر اس نے آواز بلند نہیں کی بھئی یعنی رویا نہیں او دریجہ کی خیر قتن تو اس کو لپیٹ دیا جائے کپڑے میں و دو فینہ اور دفن کر دیا جائے ولم یصلہ علیہ اور اس پر نماز نہ پڑی جائے بھئی سلیب اکمانا هذا هو المران اللہ علم یقیقت الکلام